اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا اور تم آنکھ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے اللہ نے تم کو بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی یاد نہ بھلائی جائے اللہ کا شکر کیا جائے کفر نہ کیا جائے ابن حاتم میں مرفو حدیث کے اندر بھی یہی مروی ہے لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے واللہ اعلم ابن ابنِ حاتم میں ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فتق اللہ مستطاتم کی آیت سے منسوخ ہے اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے لڑتے رہا کرو ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں منسوخ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے رہو اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو عدل پر یعنی انصاف پر جم جاؤ یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتا کرو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے اللہ رب کریم کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے اور جس موت پر مرے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف سے اپنی پناہ میں رکھے آمین مصد احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس صدی اللہ عنہما بھی وہاں تھے ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں پھر خیال کرو کہ ان دو ضخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا مصرد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو صحیح مسلم میں ہے جب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے تین روز پہلے سنا کہ آپ فرما رہے تھے دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے ساتھ ہی ہوں مشنت بزار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے رسول اللہ تشریف لے گئے اور سلام کر کے فرمانے لگے کہ کیسے مزاج ہیں اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور رب کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا سنو ایسے وقت جس دل میں خوف و تماء دونوں ہوں اسے اللہ تعالیٰ اس کی امید کی چیز دیتے ہیں اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتے ہیں مسرد احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی گروں اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن نسائی میں باب باندھ کر بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نہ مردوں میں مگر مسلمان ہو کر اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں میں پیٹ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں فرقہ بندی کی پھر آگے اللہ فرمائے اتفاق کرو اختلاف سے بچو حبل اللہ سے مراد عہد رب تعالی ہے جیسے اللہ بحبل من اللہ میں بعض کہتے ہیں مراد قرآن ہے سرندارمی کی حدیث میں ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان راستوں میں تو شیاطین چل پھر رہے ہیں تم رب کے راستے پر آ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وہ رسی قرآن کریم ہے اختلاف نہ کرو پھوٹ نہ ڈالو جدائی نہ کرو فرقت سے بچو صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتوں سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور تین باتوں سے وہ ناخوش ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دوسرے اللہ تعالی کی رسی کو اتفاق سے پکڑو تفرقہ نہ ڈالو تیسرے مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو فضول بکواس زیادتی سوال اور بربادی مال یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں ہے کہ اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے اور بہت سی احادیث میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے لیکن باوجود اس کے امت میں اختلاف افتراق پڑا ان کے تہتر فرقے ہو گئے جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا اور جہنم کے عذابوں سے بچ رہے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تھے پھر آگے اللہ نے اپنی نعمدیات دلائی جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج انصار کے دو قبیلے ایسے تھے کہ جن کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے سب حسد بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے جیسے اور جگہ ہے وہ ولد کا بنخری و بالمن و اللہ بہ یعنی اللہ تعالی ہی ہیں جنہوں نے آپ کی اے نبی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اپنا دوسرا احسان اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ تم اے نبی کے صحابہ آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر تم کو اس میں دھکیل دیتا لیکن ہم نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما کر تم کو اس سے بھی الگ کر لیا غزبِ حنین کی فتح کے بعد جب مالِ غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مسلحت دینی کے مطابق رسول اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا تو کسی شخص نے کچھ ایسے ہی ناملائم الفاظ زبان سے نکال دیے جس پر رسول اللہ نے جماعت انصار کو جمع کر کے ایک خطبہ پڑھا اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جماعت انصار کیا تم گمراہ نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی کیا تم متفرق نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفٹ ڈال دی کیا تم فقیر نہ تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا ہر ہر سوال کے جواب میں یہ پاک باز انصار کی جماعت اور اللہ کا گروہ کہتا جاتا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بھی بہت سے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے